امب محمد نصطفی والا عدی و سوادی ادا صفا با پاؤ بلا ہند نشان بسم اللہ رحم وسل ات پل اتو یت ز دن پند سد اللہ مولا ملا صلى الله على رسوله النبي الكريم اللهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 अगले पास्य आ जाना है, कदी पिछे आ जाना है, कदी भज के सजे कदी खबे सोहने महबूब ने पूछे आबू बकर क्यों परेशान होना अर्ध की कमली वाले आ मैं अपनी परेशानी नहीं थोड़ी रात की परेशानी उस वाके पुराने मजीद दयातं उतरिया وادہ شریق مولا نے فرمایا حضرت صدیق اکبر دی شان بیان کردہ فرمایا اللہ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 کا تو ہوں. تو اللہ کم تے ملا اللہ کے فرشتے بھی درود پیج دے, دے. خدا دیا جی حضرت ہزور سوال نہ کر دے کملی اندر اللہ سونا ہزور کی امت واسطے اتار کی اللہ نے حضرت سدھی کے اللہ نے دے اکبر دے سب سن کے سنو یہ دولت عطا فرمائی اللہ فرما کم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 لو کی سوال دے, دے, سن کے, ابو بکر کے, ہونمی کے, کے صحابہ دا کوئی ہے نہ نہ ہونا ہے کوئی کی اللہ نے رب واستے فرمایا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 معلوم ہوا اللہ سونے نے نبی پاک دے یارا دے یاران دل صاف کر چھڑے کی دے نے اے آیت کنی ہے سورہ سورج آیت نمبر سورہ سورج آیت نمبر اے آیت حضرت ابوبا کرو مر کے حق میں نازل ہوئی اس اسی واسطے ایک دن حضرت سیدنا دار سرجی کے اکبر جی اللہ تعالی سرکار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 محر کی دے دے نہیں کر سکتی ہے جی رہ مسئلہ ہے کہ کسے ویل ہاں جی بال صاحب کوئی لڑائی ہو جائے تو براپس ہو ہی جی ہوں کہ نہیں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 جنہوں رب جاس آرو مال جانا جہاں اپنے پہلے رکھ لیا کرو پھر کم سارا خبر پہ جل تو یہ آئس پورا کرو آیت نمبر اٹھ یہ بھی حقری ذرا بولو نا حضرت سبدیپ اکبر کے حق میں اتری جائے گورنر سننا ایک اور آیت ایک اللہ خراب فرما تحریم آیت نمبر چار فرما میرے نبی کی تصدیق کر دیں مان رکھ میرے آکام دمان رکھ دے امان نبی فرشتے اور نہ مومن ملو سارے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 مکان نہیں پہنچ سکتے رکھا یا اس کے مصطفیٰ نے ساڑ کے رکھا حاکم دی حدیث ہے حضرت کی اکبر روایت ہے حضرت صدیقی اکبر حضور کے انتقال تو بعد یجری جیسا جو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 مردانات کرے ہو جی وہ گنیا لہرا او پوڑی اگ دیا لہرا قدم اٹھائی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 اور میں جان دے تا حضرت بلال مدیت دے دے حضرت نے اور جناب نے اللہ نے امیہ کے واسطے آداب کی آزاد اتاریاں سونے سیتمر داستے انام کی آزاد اتاریاں شان اتاری تے اتاریا کی اللہ پہلے کسم کیا کھانا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 جی بخلتا بے ہو گیا میرے تو میرے کو بھی لہٰذ ہو گیا اللہ فرماؤں دیا گا میں کر دیا گا ماں ہوا ترقا اللہ فرما جب جانم جانا ہوئے گھر یہ مال ادا بچا سکے گا جس مال جناب کے مال کی وجہ اللہ دا جب میں جہنم سے کتاں دا تے مالے نو بچا سکے گا نہیں نہیں اِن علی لا الہ الا اللہ وان لالا الٰہ دے اگلے دنیا کے جانے ہاتھے میں جے لا اللہ جے جندر بلا بڑا سارے دا رئیس بدبخت جے جیسے جاوے گا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 اور سب تو واقع بد بخش جنہیں چٹ میرے دین منہ پھیرا ہے جن لگو حل اتکار سارا تو وا پرزگار ہے وہ یہ تو بچا لیا جاوے گا جہنم تو بچا لیا جائے گا, گا مالہ ترکا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 خرچ کر دے رہنے پہ خرچ بدلے دے دتے مگر بدلا کے عمت خدا ہی اسدی کے اکبر دے اندر لب قرآن مہر لا دی اکبر سارا تو وازدگار ہے سارے صحاب ود پرہیزگار ہے اللہ نے قرآن کے اتکا سب تو کو وا پرزگار تو ہوں اللہ کو ہونا پیا فرما کم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 چلہ فرما والا میں دیا جائے بکر نور راضی ہو جائے گا جا سد کے جانا یہ میرے پاپ محبوب کی خدمت سنا ملے سدھی کیا جسل <تصفح> <تصفح> الحمد للہ